نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعض فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا ما توعدون لواقع صدق الله العظيم یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سورہ مزمل کے بعد سے مسلسل آپ کو اب آخر تک یہ نمایاں طور پر صورتیں جو ہیں جوڑوں کی شکل میں ملیں گی منفرد مزاج کی کوئی صورت اب نہیں ہے یا تین تین کے کوئی علیحدہ سے گروپ البتہ یہ ضرور ہے کہ دو دو جوڑے مل کر بسا اوقات چار صورتوں کا ایک کانسٹلیشن ایک خاص جو ہے ترکیب وجود میں آتی ہے وہ میں جیسا جیسا ہوگا آپ کو بتاتا چاہوں گا سورت المرسلات یہ جو انتیسویں پارے کی آخری سورت ہے اور سورہ ام اتسعل جو تیسویں پارے کی پہلی سورت ہے یہ آپس میں جوڑے کی شکل میں ہے اس کی پچاس آئے ہیں اس کی چالیس آئے ہیں اس کی پچاس میں سے چالیس آئے پہلے رکو میں ہیں دس دوسرے رکو میں ہیں اس کی چالیس میں سے تیس پہلے رکو میں ہیں دس دوسرے رکو میں تو یہ ترتیب وغیرہ بہت اس کے اندر مناسبت ہے دونوں کا مضمون کھل کھلا قیاوت اور یہ پورا گروپ جو چلا آ رہا ہے یہ تو سورہ تاف سے لے کر اور آخر تک جو مکی صورتیں آئیں گی انزار قیامت ان سب کا موضوع ہے یہ تیسری صورت ہے کہ جو اس ٹائم سے شروع ہو رہی ہے بس صافات فزاجرات زجرن فل ذکرن یہ سورہ صافات 23 پارے میں آئی تھی پھر سورہ ذاریات آئی وہ بھی اس انداز میں اب یہ تیسری صورت ہے ول سورہ صحافات کی قسموں کے بارے میں بالکل تقن تا... کے ساتھ معلوم ہے کہ وہاں مراد فرشتے ہیں سورہ زاریات کے بارے میں اجماع ہے کہ وہاں ہوائیں مراد ہیں یہ صورت اس اعتبار سے مشکل ہے کہ اس کی ابتدائی قسموں کے بارے میں مختلف آراہ ہیں ہوائیں بھی اور فرشتے بھی بل سلاد یا ہو پہلی تین کے بارے میں تو یوں سمجھ یہ کہ سمجھا جاتا ہے کہ یقیناً یہ ہواؤں کا معاملہ ہے وہ ہوائیں جو چلائی جاتی ہیں بڑی آہستگی کے ساتھ عمدہ طریقے سے جب سب شروع میں چلتی ہے تو آہستگی کے ساتھ اور برسلاب چلانے والا اللہ ہے ان کا بھیجی ہوئی ہیں ہوائیں بھیگی ہوئی ہوائیں پھل آتے فاط پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ یہی ہوائیں کسی وقت بڑے زبردست جھکڑ اور تیس تن طوفان کی شکل اختیار کر لیتی ہیں ورنہ آشرا سے اور اسی طرح سے یہی ہوائیں ہیں کہ پھر جو بادلوں کو بخارات کو اٹھا کر لے کر جاتی ہیں جو باران رحمت بن جاتے ہیں پھل فارق اور پھر وہ جا کر جو بھی تقسیم کرنا ہوتا ہے مقصمات امرہ جو ہم نے پڑھا تھا پھر یہ ہے کہ کہیں پر وہ بارش ہو گئی اور کہیں وہ بارش نہیں ہوئی کہیں بنجر رہ گیا معاملہ اور وہاں کھیتی نہیں ہوئی اور کہیں چلچل ہو گیا اور وہاں کھیتی ہو گئی پھل ملکیات ذکر البتہ اس کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ ایک خیال تو یہ کہ یہ بھی مراد وہی ہوائیں ہیں کہ ان کے ذریعے سے وہی بھی جو آتی ہے اور وہ جو لوگوں تک پہنچتی ہے آواز نبی کی وہ بھی ہوا کے ذریعے ہی سے پہنچتی ہے میڈیم یہی ہے لیکن ایک رائے یہ کہ اس سے مراد فرشتے ہیں کہ جو لے کر آتے ہیں ذکر وہی لے کر آتے ہیں ازرن اور گزرن اور, اور یہ جو ذکر لاتے ہیں فرشتے یا تو ایک الزام اتارنے کے لیے جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نثار میں کہ ہم نے رسولوں کو کیوں بھیجا لہ یقون لن سے اللّہ ہجت رسم لوگوں کے پاس کوئی الزام نہ رہ جائے اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کرنے کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہ جائے کہ اللہ ہمیں خبردار تو کیا نہیں گے ہمارے پاس کوئی نبی تو آیا ہی نہیں تو عذرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ اتباع میں حجت ہے اور نذرا خبردار کرنے کے لیے تاکہ وہ جو بھی جاگنا چاہے جاگ لے ان ساری قسموں پر جو اب مکسم علیہ ہے جس چیز پر قسم کھائی گئی ان نماتو ادون جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ واقع ہو کر رہے گی یہی سورہ زاریات میں تھی لیکن سورہ صافات اس گروپ سے متعلق تھی کہ جو توحید جس کا مرکزی مضمون ہے تو مقصد ان کم لواحد تو یہ فرق ہے اب اس کے بعد قیامت کا نشہ کھینچا جا رہا ہے فیضل مجو متم جب ستارے مٹا دیے جائیں گے ویزل سماؤ فورجت جب آسمان میں شگا پڑ جائیں گے جھونکے بن جائیں گے اب یہ سب چیزیں جو یہ ہیں ہمارے لیے یہ در حقیقت کہیں کہیں کہی کوئی بات جدید جو ہماری معلومات ہیں اس کے اعتبار سے کچھ ذرا زیادہ اس کا مفہوم لکھر کر سامنے آ جائے گا باقی یہ کہ ابھی تک یہ چیزیں جو ہے وہ تشابہات میں شامل ہیں ویدل جبال رسفت جبکہ یہ پہاڑ چلائے جائیں گے اڑا دیے جائیں گے ریت بن کر اور یہ تحریر ہو جائیں گے ویدر رسول اُس اور جب رسولوں کیا وہ وقت آ جائے گا جبکہ وہ جو کھڑے ہوں گے گواہی دینے کے لیے لے آئیے یومن اججلت یہ کس دن کے لئے یہ سارا معاملہ کیا گیا تھا یوم فاصل فیصلے کے دن کے لیے رسولوں کو بھی بھیجا گیا رسولوں کا پھر وہاں پر پیش ہونا پروزیکیوشن وٹنسز کی حیثیت سے اپنی اپنی قوموں کے خلاف گواہی دینا کہ اللہ ہم نے تیرا دین ان تک پہنچا دیا تھا اب یہ جواب دہی یہ سب جو تھا یہ موقع کیا جا رہا تھا کس دن کے لیے لے آئیے یومن اجلت لے یومل فاصل فیصلے کے دن کے لیے وَمَا اضرا کما یوم الفاص اور کیا تم سمجھتے ہو یوم الفصل کیا ہے ویلوئی یوم کرزمین بس اسی میں وہ اس سب کچھ کہہ دیا گیا ہلاکت ہے تباہی ہے بربادی ہے اس دن جٹلانے والوں کی اور ویل کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جہنم کی ایک کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا سب متماقرین پھر ہم نے ان کے پیچھے دوسروں کو پچھلوں کو لگا دیا اب اس میں یہ بھی مراد ہے ایک نسل آتی ہے ختم ہوتی ہے دوسری نسل آتی ہے ختم ہوتی ہے, نسل ہے, ختم ہوتی ہے تیسری نسل آتی ہے ختم ہوتی ہے اور ایک یہ بھی کہ قوم نو جو ہے ہلاک کی گئی تو قوم آت کو اٹھایا پھر وہ ہلاک کی گئی تو پھر قوم سبود کو اٹھایا کردار کر نفال و بل اسی طرح ہم کرتے رہے ہیں مجرموں کے ساتھ مکزمین یہ ترجیح آئے تھے اس صورت کی اس میں یہ بار بار تکرار کے ساتھ آئے گا غالباً آٹھ مرتبہ ہے الم نخلوق مائن مہین سوچو لوگوں کے ہم نے تمہیں نہیں بنایا اس حقیر پانی سے جسے کہا گیا کہ علم یقین شعین مزکورہ سورہ حار میں جو قابل ذکر بھی نہیں ہے فجالنا فی کرار مکین پھر ہم نے اس کو رکھ دیا اس نتفے کو ایک بڑے مضبوط قلعے کے اندر قرار جمعے ہوئے جو والف یوٹلس ہے رحم مادر کی ماں وہ بڑی مضبوط ہوتی ہے کہ جو دیوار ہے پجالنا فرم مکین را قدرم معلوم ایک وقت معیل تک کے لیے ایک کا جو پہلے سے معلوم ہے طے شدہ ہے فقدرنا تو ہم یہ سب کچھ کر سکے یا ہم نے وہ اندازہ مقرر کیا پنمل قادر کہ کیا ہی اچھے ہیں ہم قدرت رکھنے والے اور کیا ہی اچھے ہیں ہم اندازہ مقرر کرنے والے محل اور محض دلمکرزمین ہلاکت و تباہی اور بربادی ہے اس دن جھکلانے والوں کے لیے علم نجل الردک کے فاتح کیا ہم نے زمین کو نہیں بنا دیا سمیٹ لینے والی آیام وام مردوں کو بھی زندوں کو بھی زندوں کو بھی سمیٹا ہوا اس نے زندوں کو پال رہی ہے خوراک دے رہی ہے اپنے اندر سے, اندر سے ان کے لیے جو ہے زدہ بنا کر لا رہی ہے اور مردوں کو بھی سمیٹ لیتی ہے اور انہیں تحریل کر کے اپنے اندر جذب کر لیتی ہے یہ زمین جو ہے کیسی بنائی ہم نے علم نجال لذہ کے فاتا آیا زندوں کے لیے بھی وہ امواتا برتوں کے لیے بھی وجالنا جالنا فی رواسیا شام خاطر اور ہم نے اس میں ڈال دیے لنگر بڑے اونچے پاری پہاڑ واسطنا کو مال فوراتا اور ہم نے تمہیں پلایا یہاں سے پانی تسکین بخش وہ یوم اور للمکذبین اب یہ جی سب وہ تسکیر میں آلہ اللہ اللہ کی قدرتیں اللہ کی نعمتیں اللہ کے احسانات کے حوالے سے یاد دہانی ان پلے کو الا مارکن تم اب جاؤ اس چیز کی طرف جس کو تم جھٹلاتے رہے تھے یعنی جہنمیوں کو حکم دیا جا رہا ہے اب جاؤ جہنم کی طرف ان تلے کو الازل انی صلاح سے شورم چلو ادھر میدان حشر میں بہت دھوپ اور بہت سختی گرمی ہوگی تو جہنم دور سے ایسے نظر آئے گی جیسے کو سائے کی جگہ ہے اور سائے کی تین بڑی بڑی پھانکے ہوں گی ان تلے کو الازل صلاح سے شعب. لا لازلیل اس میں کوئی سایہ نہیں ہے ولا یگنی من اللہ اور نہ وہ آگ کی تپش سے بچانے والی شہر دور سے نظر آئے گا سایہ یہ لپکیں گے تیز تیز جائیں گے انہا ترمی بے شرر ان کل وہ تو آگ ہے جو اتنے بڑے بڑے انگارے پھینک رہی ہے نکال کر جیسے کہ وہ محل ہوں کان نہو جمالت الصفن یا ایسی چنگاریاں کہ جیسے کہ اونٹ ہوں رنگرنگ کے ویلوئیں المکز میں ہلاکت اور بربادی اور تباہی ہے اس دن جٹانے والوں کے حاضہ یوم لا یونت یہ ہے آج کا دن جس کے یہ وہ بول نہیں سکیں گے ولا یوزن لہو بیا نہ انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ کوئی بہانے بنائیں اعتزار کریں کوئی عذر تلاشیں وہ ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جٹلانے والوں کے لیے یوم یہ ہے فیصلے کا دن جمع نہ ہم نے جمع کر دیا تمہیں بھی اور پہلوں کو بھی فعیم کان لکم قید فقی اب اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو حربہ ہے میرے مقابلے میں تو لاؤ پیش کرو کیا چال ہے تمہاری اب دوسرے رکو کی دس آیتوں میں پھر اب جو ہے وہ اس کا جو ریورس سائڈ دکھایا جا رہا ہے اہل ایمان کے لیے پہلے اور پھر دوبارہ آئے گا کفار کی طرف ان نل متقینہ فیصد لاگیناً جو مستقی بندے ہمارے ہیں وہ ہوں گے سائے میں اور چشموں میں و فوا کے بما یشتہ اور ایسے پھلوں کے اندر جو انہیں پسند ہوں گے جن کو کھانے کو ان کی بھی چاہے گی کلو وشربو ہنی اور ہم کہہ دے گے کھاؤ پیو مزے سے رچتا پچھتا بما تم تم جو عمل تم کرتے رہے تھے اس کے انعام کے طور پر ان کا کضا لیکن اسی طرح ہم بدلا کرتے ہیں اپنے محسن بندوں کو مکسبی ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جٹنانے والوں کے لیے پھر وہ سکون مڑ گیا انہیں کی طرف کلو ستمکتا ہوں اے کافرو اے مشرق اب دنیا میں خطاب ہو رہا ہے کھا پیلو قلیلا لو تھوڑی سی دیر کے لیے ابھی تمہیں دنیا کی زندگی جب تک ہے مہلت ہے کھاؤ پیو ایش کرو کلو تمکتا ہو کلی لنگ مجرمون یقینا تم مجرم ہو و ل یوم ضل وہ دن آنے والا ہے جس دن تمہارے لیے سوائے ویل کی اور کچھ نہیں ہوگا ویدا قیدیل مرک لا یا کہا جاتا ہے جھکو تو جھکتے نہیں ہیں رکو نہیں کرتے و ل یوم ضل المکز بین تو اب اس قرآن کے بعد اور کس چیز پر یہ ایمان لائیں گے اگر اب آنکھیں نہیں کھلی تو کب کھلیں گی بارک اللہ لی ول فی القرآن العظیم و دفاعی ویات بل آیا ترتی حکیم